اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعۃ لیسل وقعتها كاذبہ واقعۃ الرافعه اذا رجت الارض رج و بست الجبال بصا فَقَانَتْ حَبَاءً مُمْ بَسْتًا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا سَلَاسًا <تصفيق> یہ سورہ واقعہ ہے بھئی اِذَا وَقَاعَتِ الْوَاقِعَةِ جب واقع ہوگی واقع ہونے والی جب واقع ہوگی واقع ہونے والی یا یوں ترجمہ کر لیجئے واقعہ جو ہے نام ہے قیامت کا تو, اذا وقعت الواقعہ تو جب قیامت واقع ہوگی یا با محاورہ ترجمہ یوں کر لیجئے اذا وقعت الواقعہ جب ہونے والی ہو پڑے گی لقاطیہ کاذبہ نہیں ہوگا وقات الواقعلاسلی وقات یہاں کازن جب ہونے والی ہو پڑے گی تو اس کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا اس وقت تو دنیا میں لوگ جھٹلاتے ہیں لیکن جب قیامت واقع ہو جائے گی جب اس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا وقات الواقعات وقات جس وقت ہونے والی ہو پڑے گی تو اس کے ہونے, اس کے ہونے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا خوف عزت الراقیات خاف کر دینے والی ہوگی جھکا دینے والی ہوگی را خیاتن بلند کرنے والی ہوگی قیامت کچھ لوگوں کو جھکا دے گی جو جابر و متقبرین ہیں اور کفار ہیں ان کو ذلیل کر دے گی جھکا دے گی پست کر دے گی جہنم میں بئی اور جو مومنین ہیں ان کو را بلند کرنے والی ہے جنت میں بئی خاف عزت جھکانے والی ہے بلند کرنے والی ہے اذا رجت الارض رجا رجا یا رجوع کے معنی ہلانے کے حرکت دینے کے جھنجھوڑنے کے اذا رجت الارض رجا جب زمین کو جھنجھوڑا جائے گا جب زمین کو ہلایا جائے گا رجا یا مقول مطلق ہے بھائی مفول مطلق اسے کہتے ہیں وہ مستر جو مقبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے ضرب تو یا بستہ کو معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے وہ بستل جبال ابستہ اور ریزا ریزا کر دیے جائیں گے پہاڑ ادارجا وبطل جسپا جس وقت زمین کو ہلایا جائے گا یا یوں ترجمہ کریں جس وقت زمین پر زلزلہ برپا کر دیا جائے گا اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا فقانت ممبسہ ہابا ان کہتے ہیں غبار کو بہ غبار باریک گرد جو ہے باریک گرد غبار منبدن کا معنی ہے بکھرا ہوا پراگندا منتشر بھائی منبدن کا کیا معنی ہے پراگندا منتشر بکھرا ہوا بھائی فکانت ہوا امبسہ تو وہ بکھرا ہوا غبار ہو جائیں گے جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو وہ بکھرا ہوا غبار بن جائیں گے ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو وہ بکھرا ہوا غبار ہو جائیں گے بکھرا ہوا غبار بن جائیں گے کون تم ازوا جن اور تم تین گروہ ہو جاؤ گے تو کانا بانے سارا کے ہے بھائی فکانت ہوا ام کا یہاں بھی کانا کس معنی میں ہے سارا کے معنی میں اور وقن تم یہاں بھی کانا کس معنی میں سارا کے ازوا تم سلا تھا اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے ازوا جمع ہے زوج کی اور زوج کا ایک معنی قسم کے بھی آتے ہیں پہلے بیان ہو چکا بھائی کانا کو اپنے مانا میں رکھیں رکھے اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے فکانت بکھرا ہوا غبار ہوں گے تم ازوا جن سلاسا اور تم تین گروہ تم تین قسم کے ہوں گے فرق سمجھ میں آیا بھائی ایک میں ترجمہ کیا تین قسم کے ہو جاؤ گے اور ایک ہے تین تین قسم کے ہو گے فا بل ما کہتے ہیں دائیں سے یمین سے, سے فا پس دائیں جانب والے ماں مہمانا یہاں آگے یہ بیان ہوگا قیامت کے دن لوگ تین قسم کے ہوں گے بھائی کچھ تو مقربین ہیں جن کو اللہ کا خاص قرب حاصل ہوگا اپنی بے انتہا نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو خاص مقام نصیب کیا ہوگا وہ مقربین ہیں اور ایک عام مومنین ہیں وہ دائیں طرف والے ہیں جو عرش کے دائیں طرف ہوں گے اور وہ او نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھوں میں دیا جائے گا اور فرشتے ان کے پاس دائیں طرف سے آئیں گے اور جو کفار ہیں وہ بائیں جانب والے کے جن کو نامۂ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتے ان کے پاس بائیں طرف سے آئیں گے فساب المن سیما اسحاب المنا پس داہنی طرف والے ماں اسابل مح منا داہنی طرف والے کیا ہیں وہ اسابلم اور بائیں جانب والے ماں اساب المشمہ بائیں جانب والے کیا ہیں بائیں جانب والے کون ہیں وہ صابقون اصاب اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں وہ سابقن یہ وہ مقربین کا ذکر آیا بھائی تیسرا گروہ سابق اور سبقت لے جانے والے سبقت لے جانے والے ہی ہیں وہ سابقون اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں الا اکل یہی لوگ مقربین ہیں فی جنت ان نعمتوں والی جنت میں ہوں گے سولم مین الاولین و من الاخرین الخرین سلۃ کہتے ہیں بڑی جماعت کو بھائی سلۃۃم مین الاولین بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے وقلیل من الاخرین اور تھوڑے سے ہوں گے بعد والوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے اور تھوڑے سے ہوں گے بعد والوں میں سے پیچھے والوں میں سے مقربین کے بارے میں بتلایا گیا سابقون کے بارے میں کہ پہلے لوگوں میں سے بڑی جماعت ہوگی اور پچھلے لوگوں میں یعنی بعد والوں میں ایک چھوٹی جماعت تھوڑے لوگ ہوں گے اب اس سے کیا مراد ہے بعض مفسرین اس طرف گئے کہ پہلے لوگوں سے مراد گزشتہ انبیاء اور ان کے صحابہ وغیرہ مراد ہیں اور, اولیاء اور پچھلے لوگوں سے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے بالمفسرین اس طرف گئے یعنی مقربین کے اندر زیادہ تر زیادہ تر پچھلی امتوں کے لوگ ہوں گے اور کم ہوں گے اس امت کے لوگ بھائی کیوں پچھلی امتوں کے لوگ زیادہ کیوں ہوں گے اور اس امت والے کم کیوں ہوں گے تو کہتے ہیں وجہ یہ کہ باقی سارے انبیاء مل گئے تو تعداد بہت بڑھ گئی اور پھر ہر ایک کے صحابہ اور اولیاء تو ان کی تعداد زیادہ ہے جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک پیغمبر ہیں تو ان کے صحابہ کی تعداد ان کے مقابلے میں کم ہے اور اولیاء کی یہ بعض مفسرین اس طرف گئے لیکن راج تفصیر یہی ہے کہ اس سے اسی امت کے لوگ مراد ہیں بھائی اسی امت کے لوگ مراد ہیں اسی امت میں جو پہلے لوگ ہیں یعنی صحابہ اور حضور علیہ السلام کے زمانے کے جو قریب لوگ ہیں ان میں مقربین زیادہ ہوں گے اور جو دور کے زمانے والے ہیں ان میں سے کم ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے تھوڑے ہوں گے یعنی ان کے مقابلے میں تھوڑے ہوں گے مانا سمجھ میں آیا بھائی علم ہوا دوسری تفسیر جو راجہ ہے اس کے مطابق یہ سلط المین اللہ یہ بھی اسی امت والے مراد ہیں اور قلیل من الاخرین بھی اسی امت والے مراد ہیں بھائی اسی امت والے کہتے ہیں قیامت کے دن مومنین کی ایک سو بیس صفحے ہوں گی ایک سو بیس صفحیں اور اس میں سے اسی صفحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی جبکہ باقی تمام انبیاء کے ماننے والے جو ہیں ان کی چالیس صفحے ہوں گی بھائی سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین ایک بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے اور تھوڑے سے ہوں گے پچھلے لوگوں میں سے اعلی سرور, سرور جمع ہے سریر کی تخت کو کہتے ہیں موزون موزونا جن کو سونے کی تاروں سے بنا گیا ہو وہ تخت جن کو کس سے بنا گیا ہو سونے کی تاروں سے بنا گیا ہو اور ہیرے جواہرات اس پر جڑے ہوں بھائی تو یوں کہیں جڑاؤ تخت بھائی جس پر ہیرو ہیرے جواہرات لگے ہوں سونے کی تاروں سے بنا گیا ہو آلہ سر موزون تین وہ جڑاؤ تختوں پر ہوں گے مت کی متقابلین سامنے ہوں گے, گے بھائی علیہ متقابلینا تکیا لگائے ہوئے ہوں گے ان تختوں پر متقابلینا آمنے سامنے ہوں گے یطوف یطوف علیہم ان پر چکر لگائیں گے مخلدون, مخلدون ہمیشہ رہنے والے قلود سے ہے قلود سے ہمیشہ رہنے والے لڑکے ان پر چکر لگائیں گے یعنی وہ جو خادم ہیں وہ, وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے بھائی یہ نہیں کہ پھر بڑے ہو جائیں بلکہ اسی طرح رہیں گے ہمیشہ مخلدوں چکر لگائیں گے ان پر ہمیشہ رہنے والے لڑکے بے اقواب و اباریخ اقواب جمع ہے کوب کی اور کوب کسے کہتے ہیں یہ پہلے بیان ہو چکا بغیر دستے کا جو پیالہ گلاس وغیرہ ہے اس کو قوب کہتے ہیں اور اباریق جمع ہے ابریخ کی ابریق وہ جو دستے والا ہے دستے والا برتن جیسے جیسے پوزا ہے جیسے چینک ہے جیسے جگ ہے جس کا دستہ ہوتا ہے واقع ممائن کہتے ہیں شراب کا جام بائی اور یہ میں پہلے بیان کر چکا کہ کا شراب کے جام کو اسی وقت کہا جاتا ہے جب وہ لبالا بھرا ہوا ہو گئی معین بھائی معین معین کا معنی صاف بھائی صاف صاف ستھرے اور اسی طرح معین کا معنی ہے بہنے والی معین کا کیا مانا جی تو ترجمہ اباری وقع اور چکر لگائیں گے ان پر ہمیشہ رہنے والے لڑکے گلاس اور جگ اور صاف شراب کے بھرے ہوئے جام لے کر مانا سمجھ میں آ گیا بھائی یہ چکر لگائیں گے ان پر وہ ہمیشہ رہنے والے لڑکے یعنی وہ جو ان کے خادم ہوں گے کس چیز کے ساتھ کیا چیز لے کر چکر لگائیں گے اقواب وہ پیالے یا وہ گلاس اور وہ جگ یا وہ سوراخی جو ہے دستے والی گلاس اور دستے والی سوراخیاں اور صاف شراب کے بھرے ہوئے جام لے کر ان پر چکر لگائیں گے اقوام آباری قباقا سم گلاس اور شراب صاف شراب کے بھرے ہوئے جام لے کر لایو سدا انہا ولاداسدا سے ہے سدا سر درد کو کہتے ہیں بھائی سر درد کو لا دعونا اس سے ان کو سر درد نہیں ہوگی لا لایوسدون انہا ان کے انہیں سر درد نہیں ہوگی آنہا اس شراب سے ولا یونزونا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے دنیاوی شراب جو ہے اس میں کئی خرابیاں بئیں کہتے ہیں اس کا ذائقہ بڑا کڑوا ہوتا ہے اس کے پینے کے بعد انسان کو خے آتی ہے الٹی آتی ہے اس کی وجہ سے انسان نشہ انسان کو چڑھتا ہے اسے اپنا ہوش نہیں رہتا اور اس کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے تو جنت کی شراب میں ان میں سے کوئی خرابی نہیں ہوگی لا يصدعون انہا ولا یون ذف ہونا نہ تو سے ان کے سر میں درد ہوگی نہ تو اس سے سر درد ہوگا ولا یون اور نہ اس سے وہ مدہوش ہوں گے وفا کے حتیم نما یا تخرون وفا کے حتیم کس کا آتق ہے اقوابن پر وہ لڑکے وہ جو خادم ہیں کیا لے کر گھومیں گے وفا کے حتین اور پھل لے کر میما اس قسم میں سے یتخیر جس کو وہ پسند کریں گے اس قسم کے پھل لے کر ان پر وہ لڑکے چکر لگائیں گے جس کو وہ پسند کریں گے وہ لخمی اور پرندوں کا گوشت ماں یشتہ اس قسم میں سے یشتہ جس کو ان کے جی چاہیں گے وفاق حتین مما یا تخیرون وحم ترین مما یشتع اور پھل لے کر اس قسم کے جنہیں وہ پسند کریں گے اور پرندوں کا گوشت لے کر اس قسم کو جس کو ان کو جس کو ان کے جی چاہیں گے وہ خورنع اور ان کے لیے خوریں ہوں گی خر خورا کی جمع اور آئین کی جمع خورا کسے کہتے ہیں وہ عورت جس کے آنکھوں کی سفیدی خوب سفید اور سیاہی خوب سیاہ ہو اور عین آئینہ عین کی جمع آئینہ وہ عورت جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں بئی وہ خورنعین اور بڑی آنکھوں والے خورے ہوں گی کا امثال سال لکنون لعل موتی بئی مکنون چھپائے ہوئے کامسالبل المخنون چھپائے ہوئے موتیوں کی طرح چھپائے ہوئے موتیوں ان کے لیے بڑی آنکھوں والی خورے ہوں گی جیسے چھپائے ہوئے موتی بھائی جیسے چھپائے ہوئے موتی جیسے موتی چھپا کر جو رکھا گیا ہو اس پر ذرہ برابر گرد وغیرہ نہیں ہوتی خوبصورت اور صاف ستھرا ہوتا ہے اسی طرح وہ خوریں ہوں گی جزا ان دما کانو یا بطور جزا کے جو وہ عمل کیا کرتے تھے لا يسمعون نہ فیحا لغوان ولا تاسیما نہیں سنیں گے فیحا اس جنت میں لغ و بےحدہ باتیں ولا تاسیما اور نہ گناہ میں ڈالنے والی باتیں لاسماؤں نہ سیما نہ تو اس میں بےحودہ باتیں سنیں گے اور نہ گنا میں ڈالنے والی باتیں اللہ قلم سلام سلامہ مگر یہ بات کہ سلام ہے سلام ہے یعنی ہر طرف سے سلام ہی سنیں گے کوروں کے پاس آئیں گے تو سلام سنیں گے خادم گزر آئیں گے تو سلام کریں گے فرشتے آئیں گے تو سلام کریں گے اور سب سے بڑھ کر رب العالمین کی طرف سے سلام ہوگا اللہ قیلن سلامن سلاما تو نہ اس میں کوئی گنا بہودہ بات سنیں گے اور نہ گناہ کی بات مگر یہ بات کہ سلام ہے سلام ہے یوں ترجمہ کر رہے اللہ قیلن سلامن سلامہ مگر سلام ہی سلام کی بات ہوگی سلام ہی سلام کی بات سنیں گے وہ اسابل یمین اور داہنی طرف والے یہ تو پہلے بیان ہوا بھائی سابقون کا یعنی مقرربین کا اب عام مومنین بھائی وہ اسحابل یمین اور داہنی جانب والے ما اسابل یمین کیا ہیں دائیں جانب والے تو یہ جو استفام ہے یہ ان کی عظمت بتلانے کے لئے عظمت کے طور پر تو لہذا بعض نے اس کا با بامحاورہ یہ ترجمہ کیا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ اور داہنی جانب والے تو کیا کہنے تو کیا کہنے داہنی جانب والوں کے تو کیا کہنے داہنی جانب والوں کے فِي صِدْرِ مَخْزُوط سدر کہتے ہیں بیری کو مخضوط جس کے کانٹے دور کیے گئے ہوں کانٹے ختم کیے گئے ہوں فی صدر مخضود بغیر کانٹوں کی بیری میں بغیر کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے مخضوط کا کیا مانا جس کے کانٹے دور کیے گئے ہوں ختم کیے گئے ہوں حدیث میں آتا ہے ایک دیہاتی نے آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں بیری ہوگی بیری میں تو کانٹے ہوتے ہیں تو کوئی اتنی نفے کی چیز نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ نے یہ نہیں ذکر فرمایا ساتھ مخذ کہ وہ بغیر کانٹوں کے ہوں گی ان کے کانٹے دور کر کے ان کی ہر کانٹے کی جگہ پھل لگا دیے جائیں گے ان پر اور ایک ایک پھل کے اندر بہتر بہتر قسم کے ذائقے ہوں گے اور ان میں سے کوئی ایک ذائقہ بھی دوسرے ذائقے کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہوگا بھائی تو جنت کی جو نعمتیں ہیں یہ جو دنیاوی چیزوں کے ساتھ نام کی مشابہت آپ دیکھتے ہیں جیسے یہاں دنیا میں ایک بیری ہوتی ہے تو جنت میں بھی بیری کا لفظ ذکر کر دیا گیا وہاں بھی بیری ہوگی تو اس کو دنیاوی درختوں یا ان چیزوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا بھائی یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے بھائی فی صد رم بغیر کانٹوں کی بیری میں ہوں گے و تلحم تلخن کہتے ہیں کیلے بئی تلخن کیلے منزود تہ بہ تہ لگے ہوئے خوب زیادہ بھائی لدے ہوئے وہ تلخم منزود اور تہ بہ تہ لگے ہوئے کیلوں میں ہوں گے وہ ذل ممدود ظل فائے کو کہتے ہیں ممدود لمبا کیا ہوا وزل ممدود اور لمبے سائے میں ہوں گے جنتی کس میں ہوں گے لمبے سائے میں ہوں گے اتنے لمبے سائے اتنے بڑے سائے کہ ایک سوار تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر سو سال تک اس کو دوڑاتا رہے تو اس کے سائے میں سے نہ نکل سکے بھائی جی تو اور جن وہ کس میں ہوں گے دائیں ہاتھ والے لمبے سایوں میں ہوں گے بعض علماء نے اس کا با محاوراورہ بڑا پیارا ترجمہ کیا وزل ممدو دن اور دور تک پھیلے ہوئے سایوں میں ہوں گے سمجھ میں آیا ممدود کا معنی ہے نا لمبے تو اس کا کیا معنی کر دیا دور تک پھیلے ہوا ذل ام ممدود اور دور تک پھیلے ہوئے سایوں میں ہوں گے وما ام مذکوب مذکوب بہایا ہوا جس کو بہایا جائے زمین پر وما ام مذکوب اور بہائے ہوئے پانی میں ہوں گے یعنی بہتے پانی میں ہوں گے کس کے اندر ہوں گے وہ خاب یمین بہتے پانی میں ہوں گے وفا کے حتین کثیر اور ایسے پھلوں میں کثیر جو کثیر ہوں گے بہت زیادہ ہوں گے تو وہ یمین جو ہیں ایسی بیریوں میں ہوں گے جو بغیر کانٹوں کے ہوں گی ایسے کیلے جو تہ بتہ ہوں گے ان میں ہوں گے اور لمبے سایوں میں اور بہتے پانی میں وفا کے حتین کثیر اور بکثرت پھلوں میں ہوں گے یہی ترما کر لیں وفاک ہتن کثیرت اور ڈھیروں پھلوں کے میں ہوں گے لا مقطوعات و لا ممنوعا وہ ختم نہیں ہوں گے مقطوع ختم کیے ہوئے یعنی منقطے ہونے والے وہ پھل ایسے ہوں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے بھائی دنیا کے پھل وہ تو خاص موسم کے اندر پھل ہوتا ہے موسم گزرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے جنت کے پھل ایسے نہیں ہوں گے کہ ختم ہو جائیں ولا ممن اور دنیا کے پھل ان سے تو لوگ روکتے ہیں روک ٹوک کرتے ہیں نہیں توڑنے دیتے اپنے پھلوں کو جہاں جنت کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی لا آتی ہوں و لام ممنوعات نہ تو وہ ختم ہونے والے ہوں گے اور نہ روکوگی ان سے وفروش مرفوع اور بلند بچھونوں میں ہوں گے اور دائیں ہاتھ والے جو ہیں بے کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے اور تہ بتہ کیلوں میں اور دور تک پھیلے ہوئے سایوں میں اور بہتے پانی میں اور ڈھیروں پھلوں میں ہوں گے جو لا لامقوعات ولا ممنوع جو جو نہ تو ختم ہوں گے اور نہ ان سے روک ٹوک ہوگی وفروش رشم اور اونچے بچھونوں میں ہوں گے ان نہ انشانا ہن نہ انشا بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے انشاء ان پیدا کرنا بے شک ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا ہے یعنی خاص انشاء ان پیدا کرنا یعنی خاص طرز پر خاص طور پر پیدا کرنا ہم نے ان کو ایک خاص طور پر پیدا کیا ہے یہ مانا ان نہ انشنا ہم نے ان کو پیدا کیا ہے ان کی پیدائش ولادت کے ذریعے نہیں ہوئی ہم نے ان کو کیا کیا ہے پیدا کیا ہے فجالنا ابکارا بس ہم نے بنایا ان کو باقیرا ابکار جمع ہے باقی کی بھائی ہم نے ان کو کیا بنایا باکیرہ بنایا کنواریاں بنایا کہتے ہیں خوریں جو جنتی خوریں ہیں اور اسی طرح جو دنیا میں انسان کی بیوی ہو مومنہ ہو تو ان کو دنیاوی عورتوں کو ان خوروں سے بھی بڑھ کر اللہ حسن و جمال نصیب فرما دیں گے جو ایمان والیاں ہیں اور یہ جو ہیں اللہ فرما رہے ہم نے ان کو کنواریاں بنایا بھائی کہ کنواریاں ہوں کہ دنیا کی عورت جو ہے کنواری ہے ایک مرتبہ کنوار ختم ہوتا ہے پھر نہیں آ سکتا لیکن جنتی عورتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے خامن جب بھی ان کے پاس آئیں گے ان کو کنوارا ہی پائیں گے بھائی تو ان کا کنوار کبھی ختم نہیں ہوگا فجا النا ہن نہ اب کارا پس ہم نے ان کو کماریاں بنایا عروب جمع ہے آروب کی آروب وہ بیوی جو خاوند کو بڑی محبوب ہو جس سے خاوند کو بڑی محبت ہو اسے کیا کہتے ہیں آروب کہتے ہیں تو وہ آروب ہوں گی یعنی خاوندوں کو بڑی محبوب ہوں گی اطرابن اطراب جمع ہے تر کی اور ترگن کہتے ہیں ہم عمر کو بھائی ہم عمر کو تو اطرابن ہم عمر ہوں گی یا تو اس کا یہ معنی کہ وہ آپس میں ہم عمر ہوں گی وہ جو خوریں اور بیویاں ہوں گی وہ کیا ہوں گی آپس میں ہم عمر ہوں گی یا یہ معنی کہ وہ خامندوں کی ہم عمر ہوں گی بھائی اور جنتی جو ہے جنت میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے یہ جو بدن پر بال ہیں یہ نہیں ہوں گے ختم ہوں گے جائیں گے بھائی اور تینتیس سال تیس یا تینتیس سال کی عمر ہوگی جنتی کی جس حالت میں ان کو اللہ پیدا کریں گے اور ہمیشہ پھر اسی حالت پر رہیں گے کیونکہ یہ جوانی کی پختگی کا زمانہ ہے تینتیس سال کی عمر اور ساٹھ ہاتھ ساٹھ زیرا ان کا قد ہوگا بھائی اور داڑھی نہیں ہوگی بھائی اور ہمیشہ اسی طرح جوان رہیں گے غروب اترابا خامندوں کو محبوب ہوں گی ہم عمر ہوں گی لسحابل یمین کس کے لیے دائیں ہاتھ دائیں جانب والوں کے لیے سلۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃم مین ال اولین اوسم من, من ایک بڑی جماعت ہے پہلے لوگوں میں سے اور ایک بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے یعنی بعد والوں میں سے بے مقربین کے اندر تو پہلے لوگوں میں سے بڑی جماعت ہوگی اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے جبکہ اساب یمین کے اندر پہلے لوگوں میں سے بھی بڑی جماعت ہوگی اور پچھلے لوگوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت ہوگی بائیں جانب والے مَا أَصْحَابُ جانب والے کیا ہیں فی سمو میو سموم یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے تپتی ہوئی ہوا تپتی ہوئی لو خوب گرم ہوا فی سموم و حمیم تپتی ہوئی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے وہ ذل یخم اور ضلع سایہ بئی یخموم خوب کالا سیاہ دھواں یخموم کسے کہتے ہیں کالا سیاہ دھواں اور وہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ تپتی ہوں گے کالا سیاہ دھواں بھائی جو اس جہنم کی آگ کا ہوگا لا باردیوں والا کریم نہ تو ٹھنڈا ہوگا والا کریم اور نہ عزت والا ہوگا وہ کس میں ہوں گے کالے سیاہ دھویں کے سایوں میں ہوں گے جہنمی بھائی خوب سیاہ دھواں اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو بھائی کہیں آگ لگ جائے اور بڑا سیاہ دھواں ہوتا ہے کہ انسان دیکھ کر ڈر جاتا ہے تو یہ تو دنیا کے سیاہ دھوئے کا حال ہے جہنم کے دھویں کا کیا حال ہوگا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تو اللہ فرما رہے ہیں وہ کالے سیاہ بھوئے میں کے سایوں میں ہوں گے جو نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ عزت والا ہوگا سائے میں تو انسان کس لیے آتا ہے تاکہ کچھ اس ٹھنڈک اسے حاصل ہو لیکن وہ آپ سیاہ بھواں اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی نہ عزت والا ہوگا ان نہ قبل زالی کا مترفین مترفن کہتے ہیں خوشحال آدمی کو خوشحال آدمی مالدار آدمی بھائی انہم نہ قبل کا مترفین بے شک یہ لوگ اس سے پہلے خوشحال لوگ تھے یہ, لو، یہ کیا تھے اس سے پہلے خوشحال لوگ تھے دنیا کے اندر بڑے عیش و آرام میں یہ رہا کرتے تھے وہ کانو یو فرون علیم اور یہ اسرار کیا کرتے تھے یہ کیا کرتے تھے اصرار کرتے تھے یعنی جمے رہتے تھے خنس گنا بھائی بڑے گناہ پر یہ اسرار کیا کرتے تھے بڑے گناہ پر یعنی جمے رہتے تھے بڑے گناہ پر اور بڑے گناہ سے کیا مراد ہے شرک مراد ہے کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کے اندر جو ہے خوشحال لوگ تھے اور یہ بڑے گناہ پر جمے رہتے تھے اس پر اصرار کرتے تھے وقان و اور یہ کہا کرتے تھے ازا میتنا کیا جب ہم مر جائیں گے وقن تو رابامہ اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے اینا لمحہ تو کیا ہم البتہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے او آبا اونلا اولون کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی قل ان الاولین والآخرین لماجموعون اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ یقینا پہلے سب پہلے والآخرین تمام پہلے اور تمام پچھلے لمجموعون البتا جمع کیے جائیں گے اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ تمام پچھ پہلے لوگ اور تمام بعد والے لوگ لمجموعون البتا جمع کیے جائیں گے اعلامقات یوم معلوم میقات کہتے ہیں وقت مقررہ یوم معلوم ایک معلوم دن متعین دن کہ وہ سب جمع کیے جائیں گے اعلامقات یوم معلوم ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر مقررہ وقت پر یہ تمام پہلے اور تمام پچھلے لوگ جمع کیے جائیں گے مانا سمجھ میں آ گیا بھائی کم او حو لون الکزون پھر یقیناً تم اے گمراہو جھٹلانے والو اللہ گمراہو اور جھٹلانے والوں کو خطاب فرما رہے ہیں تم انکم نکم ائو حوا پھر یقیناً تم اے گمراہو جھٹلانے والو ل آ من شجر من ذقوم البتہ کھانے والے ہو گے شجر من زقوم ذقوم کے درخت کو تم کس کو کھانے والے ہو گے اللہ فرم نے کہا تھا نا کیا ہم یہ جب مٹی ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا ہمارے پچھلے باپ دادوں کو بھی اللہ ہیں کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تمام پچھلے اور اگلے تمام پہلے لوگ اور بعد والے لوگ ان سب کو جمع کیا جائے گا ایک متعین دن کے مقررہ وقت پر پھر تم کو اے گمراہو اور جھٹلانے والو تم البتہ کھانے والے ہو گے کے درخت کو اس میں سے کھاؤ گے لاقلون لا من, من زخوم البتہ کھانے والے ہو گے زخوم کے درخت میں سے زقوم ایک درخت آپ پڑ چکے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے اور انتہائی کڑوا اور بدبو دار اور جس کے پھل جو ہیں سانپوں کے پھن کی شکل کے ہوں گے فمال اونمن ہلبتون پس تم پس بھرنے والے ہوگے اس سے پیٹوں کو فشاری بونا ہی منل خمیم پس پینے والے ہوگے اس پر مینل خمیم کھولتے ہوئے پانی کو کھانے میں وہ زخوم ملے گا اور پھر اس کے اوپر کیا پینے والے ہو گے تم کھولتے ہوئے پانی کو پیو گے فشاری بون اشربل ہیم ہیم جمع ہے احیم کی احیم وہ اونٹ جسے استسقا کی بیماری لگ جائے بائی اور یہ استفقہ شدید پیاس کی بیماری ہے بھائی استفقا کی کیا ہے شدید پیاس کی بیماری تو وہ اونٹ جنہیں شدید پیاس کی بیماری لگی ہو اس کو احیم کہتے ہیں اور اس کی جما آتی ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ کھولتا ہوا پانی ہوگا لیکن تمہاری پیاس کا یہ عالم ہوگا فشاربون بو نشر ہیم کہ تم پیو گے پیاسے اونٹوں کی طرح تم پیو گے کس کی طرح پیاسے اونٹوں کی طرح اور اونٹ کو جب پیاس کی بیماری لگتی ہے تو وہ چارے وغیرہ سے چارے وغیرہ کی طرف دیکھتا ہی نہیں بس پانی کی تلاش میں رہتا ہے اور پانی مل جائے تو بے بےتحاشا پانی پیتا ہے بھائی بے تحاشا بھائی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے پھر اس زخوم کے درخت پر کیا کھاؤ گے اے اے اس پر کیا پیو گے کھولتا ہوا پانی پیو گے, شربل ہیم پس پیو گے کس کی طرح پیاسے ہزل یوم یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن یہ جو اصحاب شمال ہیں یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن نخ خلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا فلاؤ لاتون پس تم کیوں تصدیق نہیں کرتے اللہ فرما رہے ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تم اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے توحید کی طرف کیوں نہیں آتے افارا اے ما تم ماں تم نو نہ تم بس تم تو صحیح ما تم نو وہ جو نتفا تم ٹپکاتے ہو افارا اے تم پس تم بتلاؤ تو ماں تم نو نتو جو تمکاتے ہو ام کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیںخلقونخال کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا اس کو پیدا کرنے والے ہم ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نطف تم ٹپکاتے ہو پھر اس کے بعد اس سے جو پیدائش ہوتی ہے اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں انتم تم ہو ام نحن الخالقون کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم اس, اس سے پیدا کرنے والے ہیں نحن قدرنا در الموت وما نحن بھی ہم نے مقدرنا درنا ہم نے مقرر کیا نحن نقد ہم نے مقرر کیا بین الموت تمہارے درمیان موت کو وما نحن مصبوقین اور نہیں ہیں ہم عاجز بئی سابق آگے نکل جانے والا جو آگے نکل گیا دوسرا پیچھے رہ گیا وہ مسبوق ہوا تو اس نے دوسرے کو ہرا دیا یعنی آجز کر دیا کیا کر دیا تو سابق آجز کرنے والا اور مسبوق جس کو آجز کر دیا جائے اللہ فرماتے کہ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم آجز نہیں ہیں یعنی کوئی ہمیں عاجز نہیں کر سکتا کہ ہم اس کی موت پر قادر نہ ہو ہاں یہ آگے آ رہا ہے بھائی وہ ماں اور ہم عاجز نہیں ہیں حالاندال اس بات سے کہ ہم بدل دیں تمہارے جیسوں کو یعنی تمہیں بدل دیں تمہارے جیسوں سے وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ مصبوقین اور ہم آجز نہیں ہیں اللہ انبدلا ان امسالقم اس بات سے کہ ہم بدل دیں تمہیں ام کس سے تمہارے جیسوں سے تمہیں بدل کر تمہارے جیسے اور لوگ ہم لے آئیں اس بات سے ہم عاجز نہیں ہیں وہ نن شی اور اس بات سے ہم عاجز نہیں ہیں نن شی کے پیدا کریں تمہیں ماں اس صورت میں اس حالت میں لالمون ہے جس کو تم نہیں جانتے ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری تمہیں بدل کر تمہارے جیسوں کو لے آئیں کہ تمہارے جیسوں سے تم کو بدل دیں اور یہ کہ ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ ہم تمہیں پیدا کریں فی ماں اس حالت میں لالمن جو تم نہیں جانتے یعنی ہم چاہیں تو تمہیں اور ایسے حالت میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے اس بات سے ہم عاجز نہیں ہیں ہم چاہیں تو تمہیں بنا دیں ہم چاہیں تو تمہیں بندر بنا دیں یا کسی اور حالت میں جسے تم جانتے نہیں ہو مانا سمجھ میں آیا بھائی ہمانبی مصبوقین اور ہم عاجز نہیں ہیں علا ان نبلا ام سالکم اس بات سے کہ ہم بدل ڈالیں ام سالکم تمہارے جیسوں سے ہم بدل ڈالیں تمہارے جیسوں سے یعنی تم کو بدل کر تمہارے جیسے لے آئیں وہ اور اس بات سے بھی عاجز نہیں ہے کہ ہم پیدا کریں تم کو فیم ایسی حالت میں لا تالمون جسے تم نہیں جانتے یا فیما لات ایسی جگہ میں تمہیں جسے تم نہیں جانتے ماں سے یا تو مراد حالت ہے یا ماں سے مراد جگہ ہے یا ہم تمہیں پیدا کریں ایسی جگہ میں کہ تم جسے نہیں جانتے ولاق عالم تم انش عطل اور تحقیق البتہ تم جان چکے ہو پہلی پیدائش کو اللہ فرما تم پہلی پیدائش کو تو جان چکے ہو کس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا ماں کے رحم کے اندر ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے ہم اس کو مختلف مرحلوں سے گزارتے ہوئے ایک خوبصورت شکل دے دیتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم جان ڈال دیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم پہلی پیدائش کو تو جان چکے ہو جان چکے ہو لاتدہ کرون بس تم کیوں نصیحت قبول نہیں کرتے کہ جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ یقیناً دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے افارا اے تم ماتون بس تم بتلاؤ تو سہی وہ جو تم کاشت کرتے ہو افارا اے تم ماتون بس تم بتلاؤ تو سہی وہ جو تم کاشت کرتے ہو وہ جو تم بوتے ہو تم تذرا نہ نزارے کیا تم اس کو اگاتے ہو ام نہ یا اس کو اگانے والے ہم ہیں یا اس کو اگانے والے ہم ہیں اللہ دلائل ذکر فرما رہے ہیں جن میں انسان ذرا بھی غور و فکر کرے تو خود ہی توحید کی گواہی اس کا دل دینے لگے بھائی افر اے تم ماتا رو سونا تم تذرا زار ہو بس تم بتلاؤ تو وہ جو تم بوتے ہو کیا تم اس کو اگاتے ہو یا اس کو اگانے والے ہم ہیں لو نشا اللہ خطامہ اگر ہم چاہیں تو البتہ کر دیں اس کو حطاما چورا چورا ریزا ریزا اگر ہم چاہیں تو اس کو کیا کر دیں ریزا ریزا کر دیں اللہ فرما رہے جو تم اگاتے ہو کاشت کرتے ہو کیا اسے ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو تم نے تو صرف بیج ڈال دیا زمین کے اندر پھر اس بیج سے کومپل کا نکالنا پھر اس کو بڑھانا پھر اس میں دانے پیدا کرنا پھر اس کو پکانا یہ کون کرتا ہے یقینا یہ سب کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے لو نشا الاجال اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا کر دیں ہم اس کھیتی کو کیا کر دیں چورا کر دیں ریزہ ریزہ کر دیں فضول تم تفکن کے کیا مانے ہوتے ہیں دن گزارنا افعال ناقصہ میں سے ہے نا اس کا کیا معنی ہوتا ہے دن اور بات یا بیتو کے معنی ہوتے ہیں رات گزارنا زید کاتی کیا معنی زید نے کتابت کرتے ہوئے دن گزارا زید نے ہاں تو یہاں کیا معنی ہوگا تفق کے معنی ہوتے ہیں باتیں کرنے کے باتیں بنانے کے فضل تم تفق ہوں تو تم سارا دن باتیں بناتے رہو تم سارا دن باتیں بناتے رہو ذل تم ذلہ یا ذیلو سے ہے واللہ کے اندر دو لام ہیں اور فضول تم میں ایک لام ہے یاد رکھیے ایک لام تقفیفا حذف کر لیا جاتا ہے کبھی اصل میں تھا فضل تم کیا تھا فضل تم ایک لام تخفیفن خزف کر لیا گیا فضول تم تفق کا سارا دن تم باتیں بناتے رہو اور کیا کہو یہ باتیں کرتے رہو اِنَّا لَمُغْرَمُونَ غرمن ان کہتے ہیں تاوان کو بئی جو تاوان کسی پر پڑ جائے نقصان پڑ جائے جرمانہ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ کہ بے شک ہم پر تو تاوان ڈال دیا گیا ہم پر تو تاوان پڑ گیا فصل تباہ ہو گئی نا کھاری تو وہ کیا کہ باتیں سارا دن بناتے رہو اِنَّا لَمُغْرَمُونَ کہ بے شک ہم پر تو تاوان پڑ گیا بل نحن محرومون بلکہ ہم تو محروم ہی ہو گئے بلکہ ہم تو محروم ہی ہو گئے یعنی اتنا نقصان ہوا کہ ساری فصل تباہ ہوئی بالکل بے نصیب ہی ہم رہ گئے وہ جو بیج ہم نے ڈالا تھا وہ بھی سارا ضائع چلا گیا بھائی فائدہ تو کیا ہوتا جو بیچ ڈالا تھا وہ بیچ چلا گیا بھائی چلیے بس بھادا المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام